ما كذب ما رأى رسول اللہ نے جو کچھ دیکھا ان کے دل نے اس کی تقزیب نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ان کے رب کی وحی لے کر آئے اور ان کے دل نے بھی اس کی تصدیق کی اور یقین کر لیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جبرائیل ہیں جو اللہ کی وہی لے کر آئے ہیں یہ کوئی شیطانی خیال نہیں ہے یعنی کان آنکھ اور دل تینوں اس پر متفق تھے کہ جبرائیل ہیں جو وہی الہی لے کر آئے ہیں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں مراد اللہ کی وہ عظیم الشان نشانیاں ہیں جن کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کیا تھا اور جن کا ان کے دل نے بھی یقین کر لیا تھا اور بعض نے اس سے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا اور ہم کلام ہوئے تھے لیکن صحیح یہی ہے کہ آیت میں مراد جبرائیل علیہ السلام کی رویت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دو بار دیکھا تھا پہلی بار بیسط کے کچھ ہی دنوں کے بعد آسمان دنیا کے نیچے افق کی بلندیوں میں دیکھا جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے اور جو آیات آٹھ نو کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے جبرائیل علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھا اور دوسری بار شبِ معراج میں ساتویں آسمان پر دیکھا جس کا ذکر آیت تیرہ کی تفسیر میں آئے گا آیت بارہ میں مشرقین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اس میں تم کیوں شبھا کرتے ہو اور جو بات تمہارے فہم و سے بالا تر ہے اس کے بارے میں تم ان سے کیوں جھگڑتے ہو امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے چھ سو پر تھے جبرائیل علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر امبیا کرام کے ساتھ خاص ہے دوسرے لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں انہیں تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر کے ایمان لے آنا چاہیے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا